حسن وغیرہ سے دے صحیح کہ رہادت میں دعا دیتے تھے میں بچے کی ولادت کو بشارت چاہیے یہ دعا دینے کا موقع ہے تو دعا کے سلسلے میں اخلاق سے فنیمات منقول ہے بری طرح کا فلم و ہو یعنی یہ تمہارا بچہ یہ تمہاری بچی تمہارے لیے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 آج ضروری ہے کہ بچوں کا پیچھے کتنا, کتنا پیسہ ضائع کرتے, ہیں؟ بیڑی کے کتنا زائے کرتے ہیں؟ بچے کا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 اللہ فرمایابد اللہ اللہ تعالیٰ کے نزید سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن ہے مترم بھائی آج یہ ناموں کے سلسلے میں اس قدر حلو ہوتا ہے اس قدر مبارکہ آمیزی میں مبتلا ہوئے ہیں ہم جو ہے نئے نا نئے نام رکھنا چاہتے نا نا نا ہیں ایسے نام کی جو معاشرے میں نہ سنائے گا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 قاة تبتو كرباً وغلاً